اچھا بات آپ کی میرے ساتھ ہوگی نا بالکل وہ جناب یہاں آ جائیں محترم ہے یہاں تشریف رکھیں اور دوسری سائڈ پہ ہو جائے ان کو تینوں کو سامنے جناب میرے کریں چار جو ہیں ذرا بات بڑی بننی ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ان کو ذرا سامنے کرے, تاکہ کیا کہ ان کو سمجھ آ جائے اسی لیے سامنے بیٹھا دی دیکھیں آپ یہاں کریں آپ میرے سے دور ہیں یہ سامنے आ, ان کو اپنے قریب کریں نا ذرا سمجھ آئے گی یہ میرے بالکل قریب ہے کتابیں کتاب آپ تازی صاحب کو ہٹائے کا حق میں اب صدر صاحب کے فیصلے پہ آپ عمل کریں بس بات تو اس میں کون سی بات ہے اب ہمارے مثلاً اور تمام افراد بیٹھے ہمارے ہمارے کوئی نہیں اور جناب پریشانی نہیں میں امنے ان کو امنے آ, تو ان کو پیچھے ہٹا دیں ہٹائے کریں یا ان کا نام لے ہم کو دیتے ہیں کہ پہلے آپ نے جو تین رکھے ہیں ان میں سے ایک نام کاٹ کے کاضی صاحب کا رکھ کوئی حرض نہیں رکھ لے نہیں پیچھے طرح بیٹھے یا ان کا نام لکھ لیں تین بالکل تین کریں گے جی یہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے تینوں معاملت کریں گے تین کریں گے ٹھیک ہے ادھر بھی تین کریں گے بالکل تین معاملت کریں گے یہ تو پہلے سیکنڈ ہوگی ہم نے لکھ کے دیا ہے تین معاونت کریں گے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تینوں معاونت کریں گے جی جی ہاں بالکل آپ بتائیں ان کو کیوں آپ وقت ضائع کرتے وقت ضائع کوئی نہیں بات ہے کا نام لکھ لیں اور معاونت کوئی نہیں کرے گا بات ہو رہی ہے اور ان کا نام لکھے گا آپ شروع کریں ان کا نام لکھ لیں کوئی نہیں کرے گا تین جو معاون لکھے گئے ہیں وہ معاونت کریں گے آج ٹھیک ہے تو وہ صدر صاحب جانے پھر ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے تینوں تین معاونت کریں گے بس بات ختم ہے آدمی جو معاون ہیں وہی معاونت کریں گے واضح کر رہے ہیں تینوں آدمی معاونت کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا کیے جو رہے ہیں ٹھیک ہے شروع کریں آپ کے علاوہ نہیں حج کیا ہے بڑا پوائنٹ ہے اچھا جی بڑی بات سنیں جی میں صدر صاحب میں بات کرتا ہوں جی چونکہ ہم میری بات ہمارے بات یہ ہے ہمارے استاد ہیں ہم نے ان کو اپنے ساتھ تو ان کو جناب معاون بنا لے آپ لیکن انہوں نے خم ان کے بیٹھنے پر بھی یہاں اعتراض کیا یہ چاہتے ہیں اس طرح باتیں باتیں کر کے جان لیں گے ہم جان نہیں چھوڑیں گے لیکن میں فیصلہ کرتا ہوں کافی سے ہمارے یہاں سے چلے جاتے ہیں بٹھا لے آپ نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے میں آپ کو با ہوں آپ کوفی ہیں کوفیوں نے ہمیشہ بھاگنا ہوتا ہے آپ کبھی میدان میں نہیں تمہارا مذہب کہاں سے پیدا ہوا مذہب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا مذہب کہاں کو برداشت نہیں کر سکتے میں قاضی صاحب کا مطلب بیچا کرتا ہوں چلے جاتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں لیکن اس قسم کے بہانے کر کے جان میں آپ کا مطلب کہاں سے پیدا ہوا یہ آپ خاموش رہے بالکل خاموش ہوگا ان کا بات کرنے کا نمانی جائے گا سب آب اس قسم کے بہانے کر کے ہم انشاءاللہ شاء اللہ آج کو لے دیں گے کوفیوں کو ایسے فریقے سے منگائیں گے کوفی لاج بھی بھاگیں گے کوفی ہمیشہ بھاگے اور آج بھی بھاگیں گے ہاں جی انگریز کے دیکھو جناب کیا کہ میں آپ کو بتاؤں گا اندرا گاندھی آپ کی پھوپھی لگتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اور جگ तुम्हें رام تمہارا پروفٹ لگتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں ابھی اب آنا دیکھ اب بکواس نہ کرتے میں کہتا ہوں آج تمہیں پتا لگے گا کہ اندرا آپ کی کیا لگتی ہے اچھا لو جی جی کون کہتا ہے آپ سنائے آپ سنائے آپ حکم کریں آپ حکم کریں جناب ہاں تو اور میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں اس کا مطلب میں گھوم رہا ہوں کریں آپ فرمائیں فرمائے آپ اب آپ فرمائے جناب فرمائے تو صحیح نا آپ یہاں ہاں فرمائے حضرات دیکھیے جو تحریر ہمارے پاس موجود ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر مسلک علماء دیوبند کی شکست کا لفظ لکھا یعنی علماء دیوبند اس پہ کسی دوسرے مسلک یعنی حنفی مسلک یا جناب کوئی اور ان کے جو نام ہیں وہ انہوں نے نہیں لیے ہماری طرف سے یہ تحریر گئی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 اور امام کے لیے آپ کا وہی نظریہ ہے جو ہمارا نظریہ ہے چونکہ تین حالتیں ہوتی ہیں نماز کی ایک مختدی ہوگا یا پھر جناب کوئی امام ہوگا یا پھر کیا کہ منفرد ہوگا اس کے علاوہ چوتھی کوئی حالت تقریباً عام حالات میں نہیں بنتی اب انہوں نے صرف مقتدی کو لیا ہے اس کا مقصد یہ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 اگر یہ آپ کی وساست سے آپ کی موجودگی میں یہ بھائی ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی یہ وضاحت کریں اس بات کی کہ مقتدی امام کے پیچھے اگر فاتحہ پڑھ لے وہ اس نے حرام کام کیا یا اس نے مکروح کام کیا یا اس نے مباح کام کیا اگر آپ اس مسئلے کی وضاحت لے دیں میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں بالکل خاموش رہوں گا آپ جب کہہ دیں گے کہ انہوں نے واقعی آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے اور آپ مطمئن ہو گئے ہیں تو جناب کہا کہ پھر کیا بات ہے کہ ہم آپس میں اتنے قریب آگئے ہیں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے اللہ وہ بھی تیہ کرا دے اور جناب کہا کہ میں اپنی دوسری ٹرن پہ مقتدی کے اوپر سور فاتحہ کے جو احکام ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے آپ کی بساسس سے میں نحمدہو نسلی علی رسولہ القریم اما بعد فعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن القرآن له لعلكم ترحمون صدق دوست مسئلہ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 کریں وہ بے شک کرتے رہیں ہم اتباع کرتے ہیں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خمخہ اس مسئلے میں دیوبان کو اسلامی نہیں فلاں نہیں دیوبان نہیں ہے تو روپڑی اور سنائی یہ فلاں کوئی اسلامی ہے یہ کیا چیز یہ چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے جو اصل موضوع ہے اس کو چھیڑا جائے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 میں نے اب آپ کو مطمئن رکھنا ہے میں آپ کو باہت ہوں مولانا نومانی کو نہیں آپ جو فرمائیں گے میں نے وہ کام کرنا چونکہ ہم اتفاق جناب گزارش یہ ہے نوید صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ چیلنج دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی مولانا یہاں پر تشریف لائے یعنی آپ کی اس منڈی میں انہوں نے خام خواہ ہمارے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 آج مولانا نومانی نے کیسی بات کہی اللہ آپ کو جزائے خیر دے آج جناب آپ مان گئے کہ جناب یہ دیوبند والا بھی سلسلہ جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک اور مکے والا بھی ٹھیک نہیں مدینے والا بھی ٹھیک نہیں لو اندازہ کر لو کیسی بات ہے جناب گزارش یہ کہ جس پسے منظر میں ان کو چیلنج دیا گیا آپ ذرا نوید صاحب سے پوچھ لے آیا ہمارے آدمیوں نے ان کو ویسی چھیڑ دیا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 میں آپ سے ارض کرتا ہوں آج یہاں پر واضح ہوگا کہ یہ امام اور منفرد کے مسئلے میں مقتدی کے معاملے سور فاتحہ کے معاملے میں مخلص نہیں ہیں اسی لیے انہوں نے بات ٹالی جھگڑا جو ہے اس کو ذرا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکی جائے میں عرض کروں گا میں ثابت کروں گا کہ ان کے مذہب میں سور فاتحہ کے ساتھ اتنی دشمنی ہے میں وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا نوزب اللہ آپ جب وہ عبارت سنیں گے آپ چیخ اٹھیں گے سورے فاتحہ سے ان کو ازلی دشمنی سبب اس لیے کہ جناب نہ یہ سورے فاتحہ جنازے میں پڑھیں نہ جناب کیا کہ یہ مختی کو پڑھنے دے اور نہ جناب کیا کہ یہ جو آخری دو رکھتے ہوتی ہیں ان میں یہ پڑھیں اور پھر آپ پتا کیا کہتے ہیں جی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 سور فاتحہ پیشاب سے بھی لکھنا جائز ہے شفا حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ سورے فاتحہ کو پیشاب سے لکھنے کو جائز سمجھے جنازے میں نہ پڑھیں مقتدی کو نہ پڑھنے دیں وہ لوگ جناب دعویٰ کریں کہ جی ہم قرآن و حدیث کے دلائل صدر صاحب میں نے آپ کو پہلے واضح طور پر کہا کہ میں اپنا دعویٰ اللہ کی مہربانی سے قرآن حدیث سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں صرف آپ یہ وضاحت کرا دیں کہ آیا مقتد امام کے لئے سور فاتحہ کے بارے میں ان کا کیا حقیق ہے منفرد کے لئے یہ سور فاتحہ کو کیا جناب درجہ دیتے ہیں اگر یہ وضاحت کر دیں تو ان کی جان نکل جائے گی یہ اس کی وضاحت نہیں کریں گے کیوں اس لئے کہ ان کے ہاتھی والا حساب ہے ان کا ان کے دکھانے کے کچھ اور دانت ہیں کھانے کے کچھ اور ہیں لوگوں کو یہی کہیں گے جی سور یوں ہیں ہیں لیکن جناب ان کی کتابوں سے اگر صاحب میں ثابت نہ کروں آپ جو چاہیں جناب کیا کہ ہمارے بارے میں ریمارکس ادا کریں لیکن ہم آپ سے انصاف کی توقع کرتے ہوئے یہ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں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 اور جو انہوں نے مسلک حق علماء اہل سنت وال جماعت کے خلاف جو کچھ انہوں نے زہر اگلا تھا وہ یہاں منڈی بہاؤدین کے تمام عوام کو پتا ہے مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں پھر خاں خا دشمنی فلاں ہے فلاں ہے اور مولانا چونکہ ماشاء اللہ پڑے ہوئے بھی کچھ ایسے ہی ہیں جب کہتے ہیں واجبات اور سنون یہ سونون کیا ہوتا ہے مولانا کو یہ بھی پتہ نہیں کہ لفظ سنون ہے یا لفظ سنن ہے اتنا بھی مولانا کو کوئی پتا نہیں اور کہتے ہیں فرائض واجبات اور کہتے ہیں میرا یہ مخات تیب ہے یہ بھی پتا نہیں کہ لفظ مخات ہوتا ہے یا لفظ کیا ہوتا ہے چونکہ علم سے تو دامن ان کا خالی ہے اس لیے انہوں نے ادھر ادھر باتیں کر کے وقت گزارنا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ مولانا شمشاد صاحب آج آپ کو انشاءاللہ اللہ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مار دی جائے گی کہ آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ اللہ پھر خم جی میں ایسی عبارتیں دکھا سکتا ہوں فلاں کر سکتا ہوں مقصد کیا ہے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 توجہ کرو کان لگاؤ وہ ان سے تو اور چپ رہو لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب قران پاک کی یہ ایت اگر اسی صرف ایت کو دیکھا جائے تفسیر باقی شان نزول باقی تمام چیزوں سے ہٹ کر قران پاک کا صاف فیصلہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم چپ رہو تمہیں ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوئی اجازت ہو. کوئی نہیں ہے میرے پاس یہ موجود ہے تفسیر ابن جریر اس کے اندر قرع القرآن کا شان نزول لکھا ہوا ہے تفسیر ابن جریر قرع القرآن جب قرآن پڑھا جائے جب سے مراد کون سا وقت ہے جی لہو و انشتو تم چپ رہو تم سے مراد کون ہے جی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 جل نمبر نو ہے پارہ نو چونکہ ہے نو اس کے اندر موجود ہے حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدثنا ابو قریب قال حدثنا المحاربیو ان دعود ابن ابی ہندن ان بشیر ابن جابرن قال یہ یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے اصل میں یوسیر ہے وہ دوسری روایات کو ملا کے پتہ چلتا ہے قال صلی ابن مسعودن عبداللہ ابن مسعد نے نماز پڑھائی نماز کے بعد مسئلہ سمجھایا چونکہ بعض لوگوں نے ان کے پیچھے یقر اون پیچھے پیچھے انہوں نے بھی کرا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 ما کو جس طرح تمہیں حکم دیا اللہ نے اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے کہ قرآن پڑا جائے نماز کے اندر تو تم چپ رہو تفسیر ابن جریر سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اس کے ساتھ یہ ہے میرے پاس کتاب الکراط بےکی اس کا ہے صفا نواسی یہ جو میرے پاس تباہ